السلام علیکم اور حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی بی کے درمیان جزائی ہو جاتی ہے اب وہ میاں بیوی بی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس بارے میں وہ کہا کے کہ اختلاف ہے کہ لعان سے ہی جدائی ہو جائے گی یا قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالے گا دھیان سے ہی جدائی ہو جائے گی یا قاضی کی ضرورت ہے کہ قاضی جدائی کرے اس بارے میں مذہب نمبر ایک یہ ہے کہ قاضی جدائی کرے گا کے بعد وہ جدائی ہوگی ورنہ نہیں کہ یہ مذہب احناف کا ہے مذہب نمبر دو کی جدائی کی ضرورت نہیں خاصی جدائی قائم کرے بنیادی کے درمیان فلت کرنے سے یہ جدائی ہو جائے یہ مذہب ہے امام شاخ سہی امام مالک امام احمد احناف کی دلیل یہ جی مشکل کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت آگے آ رہی ہے اس باب کی دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر کی دوسری روایت اس کے اندر الفاظ ہے اخیر میں سم سم پھر ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروا دی تو معلوم ہوا کہ صرف لعان سے جدائی نہیں ہوگی بیان کرنے کے بعد قاضی بھی جدائی کرے گا یہ دلیل ہے احنا کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح علا میں وہ کرتے ہیں ان کی دلیل سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح علا میں قاضی کی جدائی کے بعد قاضی کی جدائی کے بغیر میاں دیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے علا کے اندر اسی طرح لعان میں بھی قاضی کے تقریب کی ضرورت نہیں جدائی کی ضرورت نہیں میں چلا تھا کہ دلیل قیاس ہے وہ قیاس کرتے ہیں علا کے اوپر علا میں جس طرح قاضی جدائی نہیں ڈالتا خود بخود ہو جاتی ہے علا سے یا دیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے اسی طرح لعان میں بھی جدائی ہو جائے گی احناف کی طرف سے جواب خواب یہ ہے کہ آپ نے جو علا پر قیاس کیا یہ درست نہیں کیونکہ لعان کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط ہے لعان کے کے لیے درمیان جو لعان ہوگا وہ قاضی کے فیصلے سے ہوگا تو قاضی کے فیصلے سے لعان ہوگا تو جدائی بھی قاضی ہی کرے گا جان قاضی کی مجلس میں ہوتا ہے اور علا یہ قاضی کی مجلس میں ہوتا ہی نہیں چلا تھا کی دلیل ایک روایت بھی ہے جو اس باپ کی پہلی روایت ہے تحل بن رضی اللہ عنہ روایت دیکھیے الله ارا طرح جرن و جدہ معامر آتی کہنے لگے یار اس وقت کے بارے میں بتائے کے پاس بھی مرد موجود نہیں یعنی اس کو جقین ہو کہ اس کی بیوی نے کسی مرد سے جنا کیا. کیا وہ اس مرد کو ختل کر دے فیق جب اگر وہ بیتل بی کر دے تو فیق طلوع نہ تو وہ ہے تو وہ پھر اس کو قتل کر دے قاتل تو, تو کیا کرے فیق آلوال رسول اد ان ذیل بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے جاؤ اپنی بیوی بی کو لیاؤ فظہب فعثی بھیا خالصا عدن سعاد کہنے لگے قتلا عنا فی المسجد وانم عنا سینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں نے لعان کیا میہ بیوی بی نے امیبی لوگوں کے ساتھ تھا اس کا فتنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فلمہ فرغا جب دونوں فارغ ہو گئے لعان سے تو خالی ان میرا میں اس نے اپنے پاس رکھوں یہ ایسا ہے جیسے میں نے اس پر جھوٹی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو تین سلاقیں دی اگر میں اس کو رو کے رکھتا ہوں تو مجھ پر جو ہے کثیر تو علی مجھ پر تحمت لگے گی میں نے اس کے اوپر کیا تحمت لگائی ہے جھوٹی تحمت لگائی اگر اس کو میں اپنے پاس سکتا ہوں تو تین طلاق دے دی اس کو مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جملہ جو ہے ان اس کو تین طلاق دے دی یہ دلیل ہے احناف کی یہ روایت دلیل ہے احناف کی تصرف صرف لعان سے جدائی واقع نہیں ہوتی یہ لعان ہوا اس کے بعد جدائی واقع نہیں ہوئی تین طلاقے دی گئی اس کے بعد سم مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجید صلی اللہ علیہ وسلم انظرو دیکھو تم لوگ فَإِن اس بِهِ اَسْحَمَا اَسْحَمَ کہتے ہیں سیاہ کو اگر ایک لفظہ رہا ہے ادعجل عینائن کا مانا ہے آنکھوں کے سیاہ حصے کا سخت سیاہ اج بھی آزیمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ بچہ اس عورت کا پیدا ہوتا ہے جس کی آنکھیں سیاہ موٹی اور بہت کالی ہو اور عظیم العلیتین کے کے ہے بڑے ہو خدر لجزتا لام کے اوپر شد پڑھنا ہے موٹی پنڈلی والا ٹھیک ہے وہ بچہ موٹی پنڈلی والا ہو فلا احسابوں میں گمان نہیں کروں گا اوائی میرا اوائی میر کو اللہ خد صدقا لگا مگر اس نے اوائی میر نے بی کے بارے میں سچ کہا انجا میرا میرے کہتے ہیں اخمر کی تصویر ہے اگر جس کا بچہ پیدا ہوا اس کا رنگ سورخ ہوا وہ راتون وہ راتون کہتے ہیں چپکلی کی طرح سورخ رنگ کا جانور کا تم گویا کے چپکری کی طرح میرا اللہ کا میں گمان نہیں کروں گا کروں گا اور میں امیر کے بارے میں مگر سچ کا جھوٹ بولا اس بیوی بی کے بارے میں اس عورت کے یہاں جو بچہ پیدرا ہوا وہ اسی رنگ اور صورت کا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ علی وسلم نے میر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا میر کی تصدیق سچ، سچ کیا گیا اس کی ماں کی طرف میر کی طرف منسوبی <تصفح> ففر الولد حضرت ابن عمر رضی اللہ, سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور عورت کے درمیان لعان فرمایا خنت مِنْ وَلَدِهَا اس شخص نے اس آدمی نے اس عورت کے بچے کا انکار کیا اس کے نقب کا ففرق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کرادی دی دلیل ہماری اور رہا اخبر دنیا تو نصیحت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا اس کو اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہلکا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور یہ نصیحت کی اذاب یاد دلایا اور کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے یہ زیادہ آسان ہے تو یہ بھی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ان نبی صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والوں سے فرمایا کہ تمہارا جو حساب ہے اللہ کے ذمے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے لاس اب عورت کے بارے میں تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے یعنی عورت کے پاس نہیں رہ سکتے یا رسول اللہ مالی کہنے لگے مرد کہنے لگا یا رسول اللہ اور میرا مال جو سورت کو مہر میں دیا تھا وہ واپس ملے گا کہ نہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا کوئی مال نہیں ہے اگر آپ نے سچ کہا اگر کے کہ آپ نے اس کے بارے میں سچ کہا تبھی آپ کو مال نہیں ملے گا وہ مال اس چیز کا بدلا ہوا وہ مال اس چیز کا بدلہ ہوا اس کا جو ہے دیواجی تعلق قائم کیا تو وہ اس کے माल اس کا مال ہو گیا ان کو اگر آپ نے आपने بولا اس کے بارے میں تو فرض کا یہ تو زیادہ بعید ہے وہ اب آد اللہ اور اس عورت سے یہ مطالبہ کرنا یہ اور زیادہ اس سے بعید ہے یعنی مہر واپس نہیں ڈلیے گی آج اتنی کافی ہے باقی انشاءاللہ اللہ چل بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھنا آپ کی کب ہیں